قربانی کا ہم ٹوکن دیتے ہیں ہم کو کس طرح پتا چلے گا قربانی کیا قربانی ہوئی یا کہ نہیں ہوئی یا یہ معلوم کر لینا ضروری ہے قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ معلوم کر لینا ضروری ہے میرے بھائی کچھ لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں کون سے لوگ جن لوگوں کو یہ فتوا بتایا گیا ہے کہ دس طریق کے جو اعمال ہیں ان میں ترتیب کو برقرار رکھنا واجب ہے عام طور پہ پاک ہند میں یہ فتوا چلتا ہے کہ دس طریق کے اعمال میں امور میں ترتیب کو برقرار رکھنا کیا ہے ترتیب کو برقرار رکھنا کیا ہے وادب ہے لیکن دس طریق کو پہلے آپ ماریں گے پھر قربانی کریں گے پھر حلق کروائیں گے پھر سبا بروا کے صحیح ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو جو علماء کرام یہ سمتے ہیں کہ ترتیب وادب ہے ان کے نزدیک یہ جان لینا ضروری ہے کہ قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی ترتیب واجب ہے قربانی ہوگی تو آگے چلیں گے جی لیکن صحیح بات یہ ہے میرے بھائی بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں سعودی علم کا بھی یہی فتویٰ ہے حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دس تریق کے اعمال میں ترتیب کو برقرار رکھنا افضل ہے سنت ہے بہتر ہے واجب ضروری یا لازمی نہیں ہے امام مسلم عبداللہ بن عمر بن آج سے روایت کرتے ہیں دیگر صحابہ کے سے بھی حدیث مروی ہے کہ دس تاریخ کو نبی علی اللہۃسلام کے پاس ایک نہیں کئی صحابی آئے جنہوں نے ترتیب کو آگے پیچھے کیا اور آپ سے سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول میں نے پہلے قربانی کی ہے بعد میں کنکریاں ماری ہیں اللہ کے رسول میں نے پہلے حلق کیا ہے بعد میں کنکریاں ماری ہیں اللہ کے رسول, رسول میں نے صفا مروا کی صحیح پہلے کی ہے تماف بعد میں کیا ہے یہ سوال ہوتے رہے ہوتے رہے اور آپ کا جواب سب کے لیے ایک تھا کیا حرج کوئی بات نہیں آگے چلو اگلا ہاتھ جو رہ گیا بات مکمل کرو جو ہو گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے تو نہیں کہا کہ آگے چلو تمہارے اوپر ایک دم پڑ گیا ہے آپ نے تو یہ بات نہیں کہی تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ دس تاریخ کے امال میں ترتیب واجب نہیں ہے ترتیب کو برقرار رکھیں اچھی بات ہے لیکن میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے اگر یہ واجب ہو جاتی تو پڑھ آپ کو مصیبت جاتی کتنے آدھی ہیں ٹوٹل پچاس لاکھ کتنے آدھی پچاس لاکھ کوئی پچاس لاکھ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کے بتا رہے لگتا ہے صرف دوسری دنیا کے بھی آئے ہوئے ہیں یہ تو سوال میں کر رہا ہوں نے مجھ سے سوال ہندوستان کے ایک لاکھ پچہتر ہزار تو آپ چلیں بیس لاکھ بھی شمار کر لیں مثال کے طور پہ اور بیس لاکھ میں سے آپ کہیں چلے آدھے قربانی والے مثال کے طور پہ کتنے رہ گئے دس لاکھ دس لاکھ لوگ ڈنکریاں مارنے کے بعد اتنی بیٹھ جائیں قربانی کا فون آئے گا تو آگے چلیں گے کیا بنے گا اتنی قربانیاں کرنے میں ایک منٹ نہیں لگتا تین دن لگتے ہیں اتنی قربانیاں کرنے میں ایک دن نہیں لگتا کتنے دن لگتے ہیں تین دن لگتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ دس تاریخ کے مال میں ترتیب آدم نہیں ہے اسی لیے فائدہ کیا ہے دس تاریخ کو دس تاریخ کو حاجی تقسیم ہو جاتی ہے کوئی پہلے کنکریاں مار رہا ہے کوئی پہلے قربانی کر رہا ہے کوئی پہلے طواف کرنے چلا گیا وہاں سے سیدھا وہ مزلفا سے سیدھا طواف کرنے چلا گیا تو لوگ تقسیم ہو گئے رش کم ہو گیا اللہ کی رحمت ہو گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دس تاریخ کے اعمال میں صحیح بات کیا ہے کہ تقسیب واجب نہیں اس لیے آپ کنکڑیاں ماریں اس کے بعد بال منوائیں اب آپ حلال ہو چکے ہیں سادہ کپڑے پہن سکتے ہیں آپ بیگم حلال ابھی نہیں ہوئی جب آپ طواف کر لیں گے سبا ملوا کی صحیح کر لیں گے پھر آپ مکمل حلال ہو چکے ہیں یعنی کہ بیگم بھی حلال ہو گئی قربانی ہو جائے گی انشاءاللہ چاہے پہلے دن فون آ جائے چاہے دوسرے دن آ جائے ہونی چاہیے لیکن یعنی کہ ہوئی نہ قربانی ہونی چاہیے چاہے پہلے دن ہو جائے چاہے دوسرے دن ہو جائے چاہے تیسرے دن ہو, دن ہو یہ بھائی کہتے ہیں نبی علی السلام کے روزے پہ تصویریں بنانا جائز ہے یا نجائز اگر نجائز تو آپ علماء حضرات حکومت سے پابندی کیوں نہیں لگواتے کیوں دی؟ میرا پہلے آپ سے سوال ہے آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری میں شریعت نافذ کر لی ہے کیوں دی؟ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے شلوار سے آپ کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں کیا آپ کی بیگم پردہ کرتی ہے کیا آپ کی بیگم اپنے دیور اور جیٹ اور کزنوں سے پردہ کرتی ہے آپ کے اس گھر میں تصویریں ہیں کہ نہیں ہیں آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں یہ حکومت کے معاملات پہ مجھے کیوں لے کر جاتے ہیں مسئلہ پوچھیں جائز ہے کہ نجائز اتنا سوال چلے مجھے کوئی تراس نہیں لیکن دو قدم مجھے آگے لے جائیں گے تو میں بھی آپ کو آگے لے جا رہا ہوں کیا کیا آپ نے اپنی بیگم کا مقابلہ بہت سے امور میں آپ کی بیگم شریعت کے خلاف ورزی کرتی ہے یہ بال بناتی ہے بناتی ہے کہ نہیں بناتی اور یہ کبیرا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں کون سا گنا ہے یہ یہ بال نوچنے بنانے کاٹنے کبھی گناہ ہے میرے بھائی چھوٹا گناہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں وہ بڑا گناہ جس کے اوپر اللہ کی لانت ہے اللہ یہ جیلی تل بنا لینا اپنی طرف سے زخم کر کے خون نکال کے اندر سرما ڈال کے یا نیل ڈال کے تل بنا لینا یہ بھی کبیرا گناہ ہے لانت ہے اس کے اوپر اور یہ سب کچھ آپ کے گھر میں آپ کے نگرانی ہو رہا ہے تو برال اسی بہانے آپ کے سوال کے بہانے مجھے اتنے مسئلے بتانے کا موقع مل گیا ہے تو ہم مجھے بھی چاہیے آپ سب کو بھی چاہیے اس کی پابندی کریں باقی رہا مسئلہ تصویروں کا تو آپ سے گزارش ہے کہ اصل میں جو بھی آدمی آتا ہے نا یہاں پہ زندگی میں آتا پہلی بار ہے لیکن وہ سمتا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے اور یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے میں ہی روکنے کے لیے آیا ہوں مسجد نبی کے عمایہ کے کئی دفعہ یہاں روک چکے ہیں اس کام سے وہ تو آپ سے تنگ ہے آپ ان سے تنگ ہو رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ ہاتھی عمرے والے کیا کر رہے ہیں یہ عبادت کے لیے آئے ہیں کہ پکنک کے لیے آئے ہیں جدھر دیکھو جناب موبائل پکڑا ہوا ہے تصویریں بنائی جا رہی ہیں لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا شیخ ادیفی حافظ ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے جمعے میں ناراض ہو گئے کیا کر رہے ہیں تو اکرام ان کا کام ہے روکنا وہ یہاں بھی روکتے ہیں وہاں پہ بھی, بھی روکتے ہیں نہ ہم ان کی مانتے ہیں نہ ہم ان کی مانتے ہیں مسئلہ روکنے کا نہیں ہے مسئلہ ماننے کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے آمین آمین دو آمین دو میرے بھائی یاد <بھائی> <بھائی> <بھائی> رکھیں بھائی> جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم شیو کی حدیث ہے کون سے سابر وید کر رہے ہیں جی جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علی السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ جس قبر کو دیکھو کہ وہ بلندوں بالا ہے اسے ہموار کر دو ہاں جی آج قبر کیسی بنی ہے آپ کے دادا جی کی ابا جی کی پکی قبریں اونچی قبریں ایک بارش سے اونچی قبر نہیں بنانی چاہیے جناب علی کو اللہ کے سور نے آڈر دیا علی جاؤ جس قبر کو بھی دیکھو کوئی بھی قبر ہو بلند و بالا اسے ہموار کر دو اور جس مجسمے کو دیکھو تصویر کو دیکھو اسے توڑ ڈالو ہمارے گھروں میں مجسمے ہیں ہرن کا مجسمہ شیر کا مجسمہ ہاتھی کا مجسمہ ہماری دکانوں پہ کپڑے کی دکانوں پہ عورت کا مجسمہ جس کے اوپر کپڑے ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں ہے یہ سارے کام منع ہے اور پھر نبی علی سات وسلام بخاری مسلم کی ایک اور حدیث سن لیں آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کے فریشی اس گار میں داخل نہیں ہوتے جس گار میں کوئی تصویر ہو یا جس گار میں کوئی کتا ہو ہاں جی شوقیہ کتے ہمارے گھروں میں موجود ہیں مسلمان پال رہے ہیں نا اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ عام طور پہ کتے پالنے والی جو قوم ہے نا یہ وہ قوم ہے جو زیادہ بچے نہیں لیتے کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے کیا کہتے ہیں بچے دو ہی اور اگر کوئی دیسی قسم کی عورت مل جائے جس کے پانچ چھ بچے ہیں اس کو دیکھ لیں تو اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور خود یہ حال ہے کہ بچے تو ہی لیں گے اب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے یونیورسٹیوں میں چلے جائیں گے کسی کو امریکہ دیا کسی کو لندن میں دیا اب آپ میم صاحبہ کا دل نہیں لگتا اب اب کتے لے کر کتوں کو پالے گی ان کو گوشت کھلائیں گی گلے سے لگائیں گی گوسے دیں گی اور لا کی بندی سے بہتر تھا بچے لے لیتی انسان لے لیتی ان کو پالتی بڑے ہو کے تیرے لیے دعائیں کرتے تیرے لیے ستہ جاریہ بندے تو قبر میں چلی جاتی پیچھے سے تیرے لیے دعا کرتے انسان تو نے نہیں لیے کتے پالنے شروع کر دیے یاد رکھیے گا سراتے مستقیم وہی ہے تو اللہ کے رسول نے بتا دیا دائیں بائیں گمراہی گمراہی ہے آج مسلمان آپ میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو مرعوب ہیں دو سے زیادہ بچے ہو جائیں تین چار ہو گئے تو بیگم صاحبہ بھی پریشان آپ بھی پریشان جی بس میں چڑھتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کا کیا ہے لوگوں کی پرواہ کرنی ہے آپ نے آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق میں ہیں کہ نہیں ہے جبھی علی سامان نے فرمایا تھا اس عورت سے شادی کرو جو بچے جگہ پیدا کرنے والی ہو میں روزے کی آمد لوگوں کے سامنے فخر کر کے کہوں گا دوسری قوموں کے سامنے کہ میری امت سب سے بڑی ہے کبھی <سلام> سوچا کریں کہ بچے روکنے کے لیے حمل گرانے کے لیے دوائیاں بڑی سستی ہیں کیوں کیوں ف آتے ہیں باہر سے اس کام کے لیے کیوں جی اس کام کے لیے بڑا تعاون ملتا ہے ہمیں دل کی بیماریوں کے لیے کیوں نہیں تعاون ملتا گردے کے لیے تعاون کیوں نہیں ملتا یہیں سے سمجھ آیا کہنے کے جو کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اور اگر کوئی رزق کے خوف سے بچے کم لیتا ہے حمل گراتا ہے رزق کی وجہ سے یاد رکھیے اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں آپ اللہ کو رازق نہیں مانتے اور آپ کے دادا جی کے دس دس بیس بیس بچے تھے ان کو رزق کون دیتا تھا تو رزق کی کمی کی وجہ سے بچے نہ لینا یہ مزید بڑا جرم ہے یاد رکھیے گا تو بہرحال آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس گھر میں فشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو تو یہ تصویریں گھروں میں لٹکانا دادا جی کی تصویر جان کی تصویر بیٹے کی جب ایک سال کا تھا بیگم صاحبہ کی جب شادی ہوئی تھی پیر صاحب کی کی سیاسی لیڈر کی، یہ سب تصویریں غلط ہیں ان کو اتار دیا جائے توڑ دیا جائے گھر کو ایسی تصویروں سے پاک رکھا جائے تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو سکیں کون داخل ہو سکیں؟ رحمت کے فرشتے اور اگر آپ نے رحمت کے فرشتوں کو داخل نہ ہونے دیا ایسی برکتیں کرتے رہے تو پھر آپ کے گھر پہ قبضہ ہوگا شیطانوں کا شیطانوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی پھر آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی پھر آپ کہیں گے بیٹی کے جسم میں لگتا ہے جن داخل ہو گئے پھر آپ نے کہنا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو سین میں بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں پھر آپ نے کہنا ہے رات کو سوئے ہوتے ہیں برتن گلے لگتے ہیں کھٹکھے لگتے ہیں تو میرے بھائی گھر کے ماحول کو پہلے ہی قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر رکھیں اس سب کے باوجود جو تصویر مجبوری کے طور پہ ہے اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے کیمرے کی تصویر اور موبائل کی تصویر اس بارے میں کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو منع ہے جو منع ہے یہ وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بناتے ہیں جو کپڑے پہ بناتے ہیں جو دیوار پہ بناتے ہیں اور یہ کیمرے موبائل کی تصویر جو ہے یہ تو تصویر نہیں ہے یہ تو وہی انسان ہے جیسے آپ شیشہ دیکھ رہے ہوں جیسے پانی میں آپ اپنا عکس دیکھ رہے ہو تو کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے ضروری نہیں وہ موقف ٹھیک بھی ہو لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسا موقف پایا جاتا ہے اسی لیے کئی علماء کرام اس کو منا نہیں سکتے اور دیگر کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ تصویر تصویر ہے یہ ہو یا وہ ہو, ہو وہ بھی منع ہے یہ بھی منا تو اس لیے میرے بھائی تصویروں سے جس قدر ہو سکے بچیں اللہ یہ کہ کوئی تصویر اس میں کوئی دینی فائدہ ہو کسی عالم دین کا کوئی لیکچر ہو وہ ایسی کوئی چیز ہو تو اللہ رب العزت اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق داڑھی منوانا کیسا ہے جزین وغیرہ کرنا کیا جائد ہے کیوں نہیں داڑھی منوانا کیسا ہے کون سا فتوا چاہیے پرانا کہ نیا اگر نیا فتوا چاہیے تو آج کل ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب ہیں داڑی منڈے جو کہتے ہیں موسیقی بھی جہد ہے تالیاں بجانی بھی جہد ہیں مرد و عورت ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں مسافر کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہاں جی وہی صاحب جن کا آپ نام دے دے میں نام نہیں لیا کرتا آپ نے نام لے لیا میں نہیں نام دوں تو ایسے مولوی اب آ چکے ہیں داڑی منڈے تو ان کا فتویٰ اگر آپ کو چاہیے وہ تو سب کو جیل ہے وہ تو دین کو یورپ کے مطابق بنانے پہ تلے ہو گئے جیسے یورپ چاہتا ہے ویسے وہ دین کو بنانے پہ تلے ہو گئے اور اگر آپ کو دین وہ چاہیے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے تو نبی علیہ اصلاۃ والسلام نے بار بار حکم دیا ہے کہ داڑی کو معاف کر دیا جائے داڑی کو چھوڑ دیا جائے اس کی حالت پہ بخاری مسلم کی عادیث ہیں آپ کہتے ہیں ارخ اللہ ارج اللہ اوف اللہ آف الحا وقف اللہ پانچ الفاظ ہیں اور پانچوں الفاظوں کا خلاصہ یہ ہے بخول امام نبوی کے کہ داڑی کو اس کی حالت پہ جیسے ہے چھوڑ دیا جائے نہ بلیڈ لگایا جائے نہ کینچی لگائی جائے نہ اسرا لگایا جائے جانے دیا جائے جہاں تک جاتی ہے ایک مٹھ سے بڑھتی ہے بڑھنے نہیں اور داڑھی منوانا بالکل منڈوا دینا یہ تو حرام ہے علماء کلام کا پُرانے علماء کلام کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے ایک مٹھ کے بعد کئی علماء کلام کاٹنا جائز قرار دیتے ہیں لیکن ایک مٹھ سے پہلے سب علماء کلام پُرانے جو ہیں ان کا موقف ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے تو اس لیے میرے بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں اگر اب بھی نہیں رکھیں گے تو کب رکھیں گے اللہ نے آپ کو مقام دینا میں آنے کا موقع دیا کیوں جی آجی صاحب وعدہ کریں نا دائیں بائیں نہ دیکھیں اور ہاتھ کھڑا کریں وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے داڑھی رکھ لی ہے جن کی داڑھی پہلے سے وہ نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی جن کی داڑیاں پہلے سے وہ وعدہ نہ کریں میں ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں جن کی داڑیاں منڈی ہوتی ہیں تو اوپر سے ہاتھ وہ کھڑا کر دیتے ہیں دو دو دن کی پہلے سے میں ان کا منتظر ہوں اپنے اللہ نے کرم کیا ہے اب موت کے ڈر سے اللہ کے ڈر سے جنت لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے عادیش پہ عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر دیں کہ لو جی آج سے جاڑی رکھنی ہے بے شک ہاں جی اب کوئی آج نظر نہیں آ رہا ماشاء ہاں اللہ ما ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہمت دے آمی امی اللہ ان کو توفیق دے اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے اللہ ان کی اولاد کو بھی نیک بنائے اللہ ان کو پکا نمازی بنائے, اللہ, پکا بنائے اللہ اس وعدے کی برکت سے ان کو رسکی حلال دے صحت و تمرسی سنوا دے اللہ ان سے توحید و سنت کا کام دے آمی آمی باقی بھائی نے سوال کیا ہے کہ داڑیوں میں ڈیزائن بنانا میرے بھائی داڑھی میں ڈیزائن بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے داڑی کو کہہ دیا ویسے رہنے دیں جیسے وہ آئی ہے اللہ نے جیسے آپ کو داڑھی دی ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں حضرت یہ کون سے شروع ہوتا ہے؟ ہم پاکستان سے مدینہ آئے یہاں قیام کے یہاں قیام کے مطابق اثر کر رہے ہیں مکہ میں قیام ایک ماہ کا ہوگا وہاں مقیم ہو کر پوری نماز ادا کرنا ہوگی یا یام حج میں قصر کریں گے باقی یام نماز مکمل کریں گے نمبر دو ہاتھ یا پورا کرنے کے بعد ایک ساتھی دوسرے کا حل کر سکتا ہے جبکہ اس کا خود اپنا حل سے نہ ہو چکا ہو دو سوال ہوئے ہیں دوسرا سوال زیادہ آسان ہے تو اصول یہ ہے کہ پہلے اس سوال کا جواب دینا چاہیے جو کیا ہو آسان ہو تو ہاں جی ایک آدمی دوسرے کا حل کر سکتا ہے بال مور سکتا ہے بال کاٹ سکتا ہے جب کہ خود ابھی تک حالت حرام میں ہے جی میرے بھائی اس میں کوئی حرض نہیں ہے جب آپ نے ثباب کر لیا سفا مروا کی صحیح کر لی اب آپ کے بال کاٹنے یا مورنے واجب ہیں کہ منا ہے واجب ہے عبادت ہے نیک عمل ہے اب جو آپ کے بال کاٹے گا وہ ممنوع کام نہیں کر رہا بلکہ وہ تو نیکی کا کام کر رہا ہے. کہتے نہیں جی آلتے حرام میں تو آلتے حرام, حرام میں نیکی کے کام منا ہے جی کہ نیکی کے کام منا ہے یہ تو منع تو نہیں ہے اس لیے اس حالت میں اپنے بال خود بھی مونڈ سکتے ہیں آپ کا ساتھی بھی آپ کے بال مونڈ سکتا ہے آپ بیگم صاحبہ کے کاٹ سکتے ہیں بیگم صاحبہ آپ کے کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اب رہا بھائی کا پہلا سوال کہ مکہ میں ایک مہینہ رہنا ہے پھر بھی جب کسی شہر میں ایک مہینہ رہنا ہو ایک ہی بار ایک ہے کہ دس دن مکہ میں رہنا ہے پھر دس دن مدینہ میں آ پھر دس دن مکہ میں رہنا ہے اس کو اس کو مہینہ نہیں کہتے اس کو دس اور دس کہتے اور اگر ایک مہینہ ایک ساتھ رہنا آپ نے مکہ میں تو پھر واقعی آپ کو مکہ میں نماز پوری پڑھنی چاہیے باقی رہے ہاتھ کے ایام تو ہاتھ کے ایام میں آپ کسر کریں گے اس وجہ سے نہیں کہ آپ مسافر ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ آپ حج کر رہے ہیں حج کے ایام میں جو کسر ہے اس کا تعلق صفر سے <تصفح> آپ کو عرفات میں مطلف میں کئی لوگ ملیں گے جو کہہ رہے کہیں کہیں کہ عرفات میں امام صاحب نے اس لیے کسر کی ہے کہ وہ مسافر ہیں ریاض سے آئے ہیں نہیں میرے بھائی عرفات میں مسلفا میں منا میں کثر کا تعلق سفر سے نہیں ہے کس سے ہے حج سے ہے <تصفح> مکہ کا ہاتھی بھی قصر کرے گا اور جو ہاتھی نہیں ہے وہ عرفات میں چاہے موجود ہو گزلفہ میں چاہے موجود ہو پوری نماز پڑھے گا تو اس قصر کا تعلق ہے امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں زید بن اسلم سے زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فروخت مکہ میں آئے مکہ میں نماز پڑھاتے قصر کرتے اور سلام پھیرنے کے بعد کہتے کہ مکہ والوں اپنی نماز پوری کر لو ہم تو مسافر ہیں کون کہتے ہیں اور یہی راوی کہتے ہیں کہ جب عمرے فرق منا میں آئے تو ہمارے پاس کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ وہاں پہ آپ نے اعلان کیا ہو کہ مکہ والوں نماز پوری کر لو مکہ میں اعلان کیا ہے منا میں ایسا اعلان نہیں کیا نبی علی اسد اسلام کے صحابہ کرام بتاتے ہیں ابو ابود وغیرہ کی روایات ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے نمازیں قصر پڑی ہیں بتانے والوں میں ایک ایسے راوی بھی ہیں جو مکہ کے رہنے والے تھے کہاں کے رہنے والے تھے وحب بن خزائی. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے اختلافات بڑے ہیں میرے بھائیوں لیکن میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو صحیح بات یہ ہے کہ مینا مزلفار آپ نماز قصر کریں گے کس کی وجہ سے حج کی وجہ سے کی حالت میں مسجد میں کس نہ حرام کی نیت کر سکتی ہے کیا وہ بس میں ہی بیٹھ کر نیت کرے گی کیوں جی میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی عورت مکہ جا رہی ہے اور عمرہ کرنا چاہتی ہے تو وہ مدینہ کے مکات سے عمرے کی نیت کرے گی یہ کہنا کہ چونکہ ابھی میں حیض کی آس میں ہوں تو میں نیت نہیں کرتی مکہ چلی جاتی ہوں ایسا مقصد سے نیت کر لوں گی بالکل غلط ہے جب آپ مکہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو مکات کو عمرے کی نیت کے بغیر احرام کے بغیر تراس کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے آپ حیض کی آس میں حیض کی حالت میں پہ پہنچ کے غسل کیا جائے اور عمرے کی نگیت کی جائے اور احرام کی پابندیوں کا خیال رکھا جائے لبک اللہ پڑتی رہے ایسی عورت مکہ پہنچ جائے اپنے ہوٹل میں رہے مشتے حرام میں داخل نہ ہو جب پاک ہو جائے تو غسل کر کے مشتے حرام میں آئے ثواف کرے صفا مروا کی صحیح کرے بال کاٹ لے اگلا مکمل ہو کے بھائی کہتے ہیں سوال ہمارا یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ حلیفہ مسجد میں کس نہ نام کی نیت کرے گی میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ نیت کے لیے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے نبی علیہ نے نیت کی اس وقت کی تھی جب آپ مسجد سے نکل کر مسجد والی جگہ سے مسجد تو موجود نہیں تھی آپ کے زمانے میں مسجد والی جگہ سے نکل کر جب آپ سواری پہ بیٹھ گئے تھے تب نیت کی تھی تو یہ عورت جو ہے جب غسل کر کے آئے واش روم سے آئے اپنی کار پہ بس پہ بیٹھ جائے تب یہ مسئلہ ہوگا <متنید> کیا ہے میں <متنید> نے جواب دیا آئی سب آپ نے غور نہیں کیا اس کا بھی ابھی جواب دیا ابھی ابھی میں نے کہا ہے کہ احرام کی پابندیوں کا خیال رکھے میں جملہ بولا رہا تھا تو اس دوران بھی احرام کی پابندیوں میں رہے گی ان کیونکہ انہیں بھی میں ہے بس نماز نہیں پڑے گی طواف نہیں کرے گی جب تک کہ مسلم نہیں کرنے کی ناراض چلے جی کہتے ہیں بچی ماں کے بغیر ایک منٹ نہیں رہتی اور پھر وہ بچی کو کہاں چھوڑے گی نئی جگہ پہ کیا مطلب رہے ہم نے کب روکا اس کو لے دیں میں یہ سوال نہیں سکا بھائی کہنا کیا چاہتے اگر موجود ہیں تو بتا دے آ رہے اچھا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں شاید کہ بچی نے بھی نیت کرنی ہے بچی نے بھی عمرہ کرنا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں تو اب بچی ماں کے ساتھ کیسے ہوٹل میں بیٹھے یہ کہنا چاہتے ہیں نا اکیلے عمرہ کرے گی تو وہ ماں کے بغیر وہ جدا ہی نہیں ہوتی ماں سے تو ابھی آپ آب کے پاس ایک مہینہ ہے بچی کو جدا ہونے کی ذرا عادت ڈالے نا ٹھہرے ٹھہرے اب رک جائیں آپ آپ بس آپ کی بات میں بیٹھ جائیں سب بیٹھ جائیں سوال میرے پاس پڑے ہیں الحمد نئے سوالوں کی ضرورت نہیں ہے فی الحال اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بچی کو آپ ماں سے الگ ہونے کی عادت ڈالیں ابھی پانچ منٹ پانچ منٹ کے لیے آپ پکڑ کے بچی کو باہر نکلایا کریں پھر لے جائیں پھر دس منٹ کے لیے اس اس کو الگ... ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کریں آپ. ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بچی کو فیڈر پلا کر سلا دیں اور آپ اس کو اپنے ساتھ لے ہیں میلچے پہ اس کو کرا دیں ایسا بس, بس بس بس اور تیسرے نمبر پہ نمبر پہ اگر بچی بالکل الگ نہیں ہو پاتی عمرہ کرے گی کر بندیوں میں, میں رہے اور اگر یہ بھی آپ نہیں چاہتے نہ کریں بچی کو سکتے ہیں ان میں سے وہ کرنے بھائی کا تیسرا سوال یہ ہے یا دو دن کے بعد انتیس تاریخ کو ماں اپنی بیٹی کے ساتھ عمرہ کر سکتی ہے اور مکہ پہنچ کر نزدیکی مکا سے رام میں آ سکتی ہے تو تو پھر کہاں سے اگر نہیں تو کیا ماں اپنا عمرہ اکیلے کرے گی اور بچی کے ساتھ عمرہ میں رہ سکتی ہے اس کی مدد کے لیے میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر عمرہ کرنا ہے پکا ارادہ عمرہ کرنے کا تو مکہ آپ مکات سے احرام کے بغیر نہیں جا سکتے یہاں کے سے نیت کرنا ہوگی چاہے عورت حیض کی آرت میں اور احرام کی پابندیوں میں رہے گی وہاں کے ہوٹل میں رہے گی جب پاک ہو جائے گی عمرہ مکمل کر لے گی باقی رہی بچی تو بچی کے بارے میں بتا دیا ہے وہ بھی ماں کے ساتھ رہے حالت احرام میں رہے احرام کی پابندیوں میں رہے ورنہ بچی کو آپ عمرہ کرا لیں اور وہ حلال ہو جائے چائے ہلکی پھلکی روٹی بھی رہے گی اچھا اگر بچی دے دے دے دے دے دے دے بڑی ہے تو میرے بھائی مسئلہ یاد رہے مکہ میں پہنچنے کے بعد عورت تنہا ہاتھ کر سکتی ہے عورت تنہا عمرہ کر سکتی ہے محرم شرط ہے سفر میں یعنی کہ مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے عورت کے ساتھ محرم کو ہونا چاہیے مکہ پہنچنے کے بعد کوئی بھی عورت تنہا عمرہ کر سکتی ہے مسئلہ سمجھیے مسئلہ ہوتا ہے سفر کا یعنی کہ سفر چاہے وہ شادی کا ہو چاہے وہ پکنک کا ہو چاہے وہ تعلیم کا ہو عورت کو مارت کے بغیر سفر کرنے کی ذرا مسئلہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بیٹی ہے ان کو حیض کا مسئلہ یہ ہوٹل میں مکے میں جا کے آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ والدہ ان کے ساتھ رہے والد جا کے عمرہ کرائے پھر والد واپس آئے بٹ بچی کے ساتھ رہے پھر ماں جا کے عمرہ کرے تاکہ بچی کیا اس کا جواب دیا نہیں ابھی اسی کا تو جواب دیا اکیلے عمرہ کر سکتی اور کس کا جواب دے رہا ہوں آپ لوگ بھی سمجھا کرے تھوڑا بات کو تھوڑا سا اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ اکیلے عمرہ کر سکتی ہے کوئی چاہے ماں کے لیے کر لے چاہے بیٹی کے لیے کر لے ہے تو رہا ہوں اکیلے اور تو عمرہ اکیلے کے لفظ بول رہا ہوں پھر دوسرا وہ کہہ رہے جب صاف ہو جائے وہ تو ماں اس کے ساتھ جا سکتی عمرہ نہ کرے عمرہ تو بچی کرے جا سکتی میرے بھائی وہ تو وہ تو موجود ہے نا اس کا جواب دیتا ہوں ابھی وہ تو اس میں موجود ہے کہ ایک انہیں عمرہ کرنا ہے دوسرا ویسے ساتھ ساتھ چلتی رہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے بھائی کہتے ہیں نبی کریم سلم کا مطر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا اور وہ کس وقت وطر ادا کرتے تھے اور کیا انہوں نے کل بھی بتایا تھا تین مطر بھی ادا کیے ہیں پانچ بھی ادا کیے ہیں سات بھی ادا کیے ہیں نو بھی ادا کیے ہیں تین مطر پڑھنے جائز ہیں بہتر پانچ ہیں پانچ جائدر سات ہیں سات جائید بہتر نو ہے ایک مطر بھی پڑھ سکتے ہیں کل میں نے بیام کیا تھا اب اس کے بعد رہا کہ تین متر پڑھیں گے تو طریقہ کیا ہوگا تین متر پڑھنے کے دو طریقے پہ طریقہ یہ ہے کہ دو رقطیں پڑھ کر اتہیات بیٹھ جائیں سلام پھیر دیں پھر ایک رقت پڑھے اتہیات بیٹھ جائیں سلام پھیر دیں کتنے اتحیات ہو گئے دو سلام کتنے ہو گئے تو پہلا طریقہ دو اتحیات دو سلام دوسرا طریقہ کہ دو رقطوں کے بعد نہ اتحیات بیٹھے نہ سلام پھیریں کھڑے ہو جائیں تیسری رقط کے بعد ایک اتحیات بیٹھیں اور ایک اسلام پھیر دیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ دو اتحیات دو سلام دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک اور ایک سلام, ایک ایک سلام کی حدیث, دلیل وہ حدیث ہے جسے امام بہتی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں کہتی ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم فی تنوب کہ آپ تین بطر پڑھتے تھے درمیان میں بیٹھتے نہیں تھے آخر میں ہی بیٹھتے تھے بس اور دو رقتوں کے بعد سلام پھیر دینا پھر ایک رکت پڑھنا اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن حبان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام دو رقطیں پڑھتے سلام پھیرتے پھر ایک رکت پڑھتے اور, اور سلام پھیرتے اس حدیث کو حافظ ابن حضر رحمہ اللہ نے مضبوط قسم کی حدیث قرار دیا ہے تو یہ دو طریقے ثابت ہیں تیسرا طریقہ بہت سے بائی اختیار کرتے ہیں وہ کیا یہ تین مطر ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور دو رقتوں کے بعد اتہیات بیٹھتے ہیں سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دو اتہیات ہوتے ہیں لیکن سلام ایک ہوتا ہے اور یہ طریقہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہے مغرب کی نماز بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا تو امام حاکم روایت کرتے ہیں نبی علیہ صاحب اسلام سے کہ آپ نے فرمایا تین مطر اس انداز سے نہ پڑھو کہ مغرب کی نماز کے مشابہ ہو جائیں تو اس سے بچنا چاہیے اسی لیے آپ دیکھیں گے مس مصر نبی حرام میں جو دو طریقے میں نے پہلے بتائے ہیں جو حدیث ہیں انہی کو اختیار کرتے ہیں اس طریقے تیسرے طریقے سے وہ بچتے ہیں اس کے بعد رہا کہ فطر کے بعد نفل ادا کرنا تو جی ہاں نبی علی اسلام نے وطر کے بعد دو نفل ادا کیے ہیں یہ آپ سے ثابت ہیں بلکہ آج بھی اگر کوئی آدمی رات کو وطر پڑھ لیتا ہے پھر صبح اٹھ جاتا ہے اور اس کا دل کر رہا ہے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر پچھلے ٹائم فدر سے پہلے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے زیادہ افسر ہے فرض کی کامت شروع ہونے پر جاری سنت نفر پورے کیے جائیں یا چھوڑ کر فوراً میں شامل ہو جائیں میرے بھائی اگر امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو پھر جو نفل آپ پڑھ رہے ہیں انہیں درمیان میں چھوڑ دیں اور فرض نماز میں شامل ہو جائیں کیونکہ امام مسلم روایت کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ اخلاق وسلام سے کہ آپ نے فرمایا ادا متلا فلاں فلاح المکتوبہ جب نماز قائم ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی کوئی نماز چلے آپ پڑھتے نہیں اللہ کسول نے کہہ دیا نہیں ہوتی بہاری شریف کے مطابق جناب معاویہ اور عبداللہ بن زبیر سے کعبہ شریف کے چاروں کونوں کا اسلام ثابت ہے جبکہ عبداللہ بن عمر کی حدیث میں انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ صاحب اسلام صرف یمنی رکن کا اسلام کرتے تھے تشریف فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کعبہ کی دیواروں کے پاس جا کر گر گڑا کر دعا, کر دعا کرنی چاہیے میرے بھائی آپ نے یہ تو لکھ دیا کہ جناب امیر معاویہ بیت اللہ کے چاروں کونوں کا اسلام کرتے تھے حاصل گاتے تھے عبداللہ بن زبیر بھی یہ کرتے تھے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عبداللہ ابن عباس نے انہیں روکا کس نے روکا عبداللہ ابن عباس نے روکا صحابہ صاحب میں یہ چیز نہیں تھی جو آج کل میں پائی جاتی ہے جو بھی کرے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک نہیں عبداللہ ابن عباس نے امیر کو روکا یہ اللہ کا اظہار کریں گے کسی بھی حصے سے راج نہیں کریں گے محبت میں ڈوبے ہوئے عقیدت میں ڈوبے ہوئے الفاظ ہیں جناب امیر معافیا ان الفاظ کو قبول نہیں کیا انہوں نے اس پہ اللہ کی عید پڑھی اللہ کا کلام پڑھا کہ اللہ کہتے ہیں اللہ رسول اللہ کہ نبی علیہ اور باقی دو کونوں کا اسلام نہیں کیا یہ سن کر جناب امیر معاویہ نے مان لیا اور اپنا عمل طرح کر لیا صحابہ کلام قرآن کو ماننے والے تھے ان میں ضد نہیں تھی ان میں اناد نہیں تھا ان میں تعصب نہیں تھا ان میں ہردرمی نہیں تھی بلکہ یاسن احمد کی روایت بیان याला بن امیا کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا جب میں بیت اللہ کے اس کونے کے پاس پہنچا جو حضرت اسمد کے بعد میں ہے جو بیت اللہ کے دروازے کے بعد میں ہے زیر में आ गया کون سا حتیب والا تو وہاں پہ میں نے امیر عمر فاروق کا ہاتھ پکڑنا چاہا تاکہ کعبہ کے ساتھ لگاؤ جناب عمر فاروق نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا یا اللہ کیا آپ نے یہاں پہ نبی علی السلام کی مائیت میں اور صحبت میں طواف نہیں کیا یا اللہ لگے میں نے کیا تھا جناب عمر فاروق نے سوال کیا کیا نبی علی السلام نے بیت اللہ کے اس کونے کو ہاتھ لگایا تھا کہا نہیں کہا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقت کان رسول اللہ حسن یہ نبی علی تمہارے لیے بہترین نمونا ہے پیچھے ہٹ جاؤ جناب عمر فاروق نے اس کونے کو ہاتھ نہیں لگانے دیا یہ کعبہ کے معاملے میں اتنی احتیاط ہے کعبہ اللہ کا گھر اور لوگ قبروں پہ گرتے چلے جا رہے ہیں کوئی بوسے دے رہا ہے کوئی پشانی لگا رہا ہے کوئی رخسار لگا رہا ہے کوئی سجدے کر رہا ہے کوئی رکوع کر رہا ہے اور کوئی کہتا ہے جی ہم نے چوکٹ کو سجدہ کیا تھا یہ سارے کام غلط ہیں شریعت کے خلاف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ میں بھی اتنی جاد کی جائے گی ہاتھ کس کو لگانا ہے رکن یمانی کو رضر عصوت کو بوسا کس کو دینا ہے صرف عظرید کو رکن ایمانی کو بوسا نہیں دینا اور بیت اللہ کے دروازے اور حت کے درمیان جو جگہ ہے ملتظم وہاں پہ ہاتھ لگا کر سینہ لگا کر دعا کر سکتے ہیں باقی بیت اللہ کی ہر دیوار کو ہاتھ لگانا خلاف کو ہاتھ لگانا محبت کے طور پہ عقیدت کے طور پہ عبادت کے طور پہ نیکی کے طور پہ عیدر و ثواب کے طور پہ غلط ہے ہاں دنیاوی طور پہ ہاتھ لگانا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیاوی طور پہ کیا مطلب چیک کرنا چاہتے ہیں، یہ کپڑا کون سا ہے بابا کی دیوار چیک کرنا چاہتے ہیں دیوار کس اینٹ کی بنی ہے یہ دنیاوی طور پہ دنیاوی طور پہ کوئی کمندی نہیں ہے لیکن جب دین کی بات کریں گے تو پھر ہم اللہ کے رسول کے پبان صلی اللہ علیہ وسلم آپ <سلام> نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس نے امین معاویہ کو روک دیا اور عمر فاروق نے غاللہ ابن المیا کو روک دیا آج آپ کہتے ہیں جی سعودی حکومت بڑی سختی کرتی ہے یہ پولیس والے بڑی سختی کرتے ہیں عمر فاروق نے سختی کیوں کی عبداللہ ابن عباس نے سختی کیوں کی حاسمی خاندان کے آلے بیت میں سے تو میرے بھائیوں جن کا کلمہ پڑا ہے ان کے نقشے قدم پہ دائیں بائیں ہونے کی کوشش نہ کریں یہی سوال تھا نا کچھ اور تو نہیں تھا سوال لکھ کر پہ ہی لکھ کر کہتے ہیں بخاری شیم کی دو احادیث جو جناب عائشہ سے مروی ہیں جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت بیان کی ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد دو رگت پڑھتے تھے عام طور پر عصر کے بعد نماز کا مکرو وقت کہا جاتا ہے اور اس پہ صحیح حدیث ثابت ہے کیا اوپر روایت کردہ سنت صرف نبی علیہ اسلام سے مخصوص ہے یا ہم بھی سنت کا ثواب پانے کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں مکرو اوقات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں نماز جنادہ طیت المسجد نماز اور زور کی سنت پڑھنے سے طیت المسجد ادا ہو جائے گی یا تحیط المسجد نقصی ادا کرنی ہوگی ماشاء اللہ میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں کافی سارے اچھے سوال ہیں ان کے کچھ ہی ہو رہی ہے ایسے آپ بھی اپنا ذرا دینی ذوق بڑھائیں اگر ابھی سیاست کا موضوع چھڑ جائے تو آپ سے زیادہ اقل مند کوئی نہیں ہوگا آپ سب جانتے ہیں آپ کہیں گے مجھ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اس لیڈر کو اس کو بھی جانتا ہوں بلکہ اولاد کے بارے میں بھی جانتا ہوں اور پھر ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ فرشتے لکھتے لکھتے تھک جائیں گے اور روزے قیامت پتہ نہیں آپ کا کیا بنے گا یہاں پہ آپ بڑے لوگ واہ واہ کریں گے جناب بڑی معلومات ہے اس کے پاس ارے اللہ کے بندے کسی آدمی کی بچیوں اور بچوں کے بارے میں نجائز باتیں کرنا روزے قیامت سوال نہیں ہوگا حدیث آپ کو ایسی حدیث ہے جس میں آیا حکمران کے خلاف جو مرضی باتیں کریں جیسے یہ حکمران شیطان ہوتا ہے کہ مسلمان ہی ہوتا ہے جی گنہگار ہے لیکن ہے مسلمان ایسے ہی ہے نا تو پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ حکمران کے خلاف جو مردی باتیں کریں شاید نیکی قسم کے لڑکے لوگ کرتے ہیں شاید ایک ہے اس کا نظریہ بیان کرنا کہ بھئی اس کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ اس کے نظریات اچھے نہیں ہیں یہ اور چیز ہے ایک دن آپ اس کی بیٹی نے یہ کیا تھا اس کی بیٹی نے یہ کیا تھا ساتھ ان کے مسائل آپ چھیڑتے ہیں اللہ کے بندوں رشتے لکھ رہے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں کے سعودی عرب کے علماء کے بہت خیال رکھتے ہیں یہاں کے علماء کے حکمران سے غلطی ہو تو اسے علیحدگی میں سمجھاتے ہیں نصیحت کرتے ہیں آپ کو مانے نہ مانے یہ حکمران کے اوپر ہے لیکن پبلک میں آ کے اس کی بیشتی کرنا اس کی توہین کرنا یہ چیز یہاں پہ نہیں پائی جاتا اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حکمران کے خلاف بولنے سے لوگوں کی تالیاں تو آپ کو مل جائے گی حکمران ٹھیک نہیں ہوگا اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا حکمران سے رتی میں بات کی جائے مان جائے ٹھیک نہیں تو آپ کو جو سواب مل گیا آپ نے حق ادا کر دیا لیکن حکمران بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں اور آپ نے شور ڈالا ہوا ہے کہاں کراچی میں اپنے گھر میں اپنے محلے میں یہ کیا کر رہے ہیں آپ جی اور باتیں بھی کیا کر رہے ہیں ذاتی تو میرے بھائی ذاتی باتیں یہ اچھی بات نہیں ہے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول رکھنا چاہیے تو یہاں پہ جناب ایسا کے بارے میں بارہ سوال ہوا ہے اچھا ایک سوال کیا طیت المسد کا کہتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں آئے اور آپ نے فدر سے پہلے فدر کی سنتے ادا کر لیں زور کے ٹائم آئے زور سے پہلے آپ نے مسجد میں آتی سنتے ادا کر لی تو کیا اس کے بعد طیب المسد الگ سے ادا کرنا ہوگی کہ یہ سنتے ہی طیت المسجد بن جائیں گے جی عادی صاحب کیا جواب ہے پیارے حبیب علی السلط اسلام کے الفاظ یہ ہیں بخاری شیب کی عدیث ہے یہ بابا جی سے مرکہ آپ بیٹھے مرکہ پکڑ لیجیے مجھے جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلاح تو دو رکھتے پڑے بغیر نہ بیٹھے جب بھی مسجد میں داخل ہو دو رکھتے پڑے بغیر کوئی بھی دو رکھتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں آ کر کوئی فرد نماز ادا کرتے ہیں تو فرد نماز بھی بن جائے گی تو المسجد بھی بن جائے گی اگر مسجد میں آ کے سنتے ادا کرتے ہیں سنتے بھی بن جائیں گی تو المسجد بھی بن جائیں گی اور اگر آپ کہتے ہیں نہ میں نے اس ٹائم فرض پڑھنی ہے نہ میں نے کوئی سنتے پڑھنی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ مسجد کے نام پہ دو رختیں پڑھ لیں نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھی یہ مسئلہ وعدے ہو گیا جی سوال کا جواب یہ تھا ان کا آخری سوال اس کا جواب آسان تھا یہ پہلے میں نے دے دیا اس کے بعد کہتے ہیں مکرو اوقات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں یہ بھائی کا سوال نمبر دو ہے مکرو اوقات میں سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں کون سی نمازیں اور یہ ذرا سببی نمازیں جن کا کچھ سبب ہوتا ہے ایک ہے بلا وجہ کی نماز ویسے دل کا رہا جی نقل پڑھوں نہیں یہ پڑھنے کی جانت نہیں ہے مخلو اوقات میں نمازیں پڑھنے کی اجازت اور ایک یہ ہے کہ سب بھی نمازیں مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے تحیت المسجد کی دو رکھتے ہیں. وضو نیا کیا ہے وضو کرنے کی وجہ سے تحیت الوضو کی دو رکھتے ہیں. اثر کے بعد سورج کو گرن لگ گیا ہے گرن ہونے کی وجہ سے سورج گرہن والی نماز سہارا کرنا چاہتے ہیں مغرب سے پہلے پہلے کوئی ڈیل کرنی ہے کوئی رشتہ کرنا ہے کوئی دکان خریدنی ہے کوئی فیکٹری خریدنی ہے اور ڈیل ہونی ہے مغرب سے پہلے پہلے